اور جب کوہنی لگے منفق اور جن کے دلوں میں روگ تھا ہمیں اللہ اور رسول نے ودا نہ دیا تھا مگر فریب کا